بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اقسام کے سلسلہ میں تین قسموں کا تذکرہ گزشتہ برسوں میں ہو چکا ہے شرک کی پہلی قسم ہے فی شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا اور شیرک کی دوسری قسم ہے فی فوا یعنی اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے یہ شرک فا ہے اور شرک کی تیسری قسم ہے شرک مالی شرک فیلی یا شرک بالمال اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا اللہ کے سوا کسی کے نام کی منت ماننا چڑھاوا چڑھانا یہ ہوگا شرک بالمال یہ شرک فی فدوا اور شرک مالی یہ دونوں شرک اس عقیدے سے پھوٹتے ہیں کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں اور جس کے نام کی نظر نیاز منت میں دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اس عقیدے سے یہ دونوں شرک پھوٹتے ہیں جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے وہ عالم الغیب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ شرک کی چوتھی قسم ہے اور اس کا نام ہے شرک فل علم شرک فی فا شرک فلمال اور شرک فل علم یعنی اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مجھے غائبانہ دیکھتا ہے میرے حالات سے واقف ہے اور میں اس سے چھپ نہیں سکتا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ کیا ہو جائے گا شرک فل دیکھیں اگر غیر اللہ کو پکارنے والے کا اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے والے کا اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکاریں نہیں سنتا اس کو میرے پکارنے کا علم کوئی نہیں اور اس کو میری نظر نیاز منت چڑھاوے کا پتہ نہیں ہے اگر اس کا یہ عقیدہ ہو تو پھر پکارے کیوں اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو میری نظر و نیاز کا پتہ کوئی نہیں تو نظر و نیاز دے کیوں لہذا یہ دونوں شرک شرک فی دعا اور شرک فل مال یعنی غیر اللہ کو پکارنا ان سے مدد مانگنا ان کے نام کے وظیفے پڑھنا ان کے نام کی دہائیاں دینا انہیں مصیبتوں میں پکارنا اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینا ان کی منتیں ماننا اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا یہ دونوں عقیدے شرکیہ اس تیسرے عقیدے سے پھوٹتے ہیں کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اور وہ میری نظر و نیاز سے واقف ہے یہ بنیاد ہے شرک کے پھوٹنے کی اسی لیے توجہ کیجیے اسی لیے قرآن پاک نے انداز بدل بدل کے اور دلائل بدل بدل کے قرآن پاک نے مختلف صورتوں میں اور مختلف جگہوں پہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کے لوگو عالم الغیب صرف میں ہوں اس کو پھر پھر اللہ نے بیان کیا ہے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ نظریہ بٹھانے کی اللہ نے بھرپور کوشش کی غیب کا علم رکھنے والا ظاہر اور باتن کو جاننے والا یہ صرف میں ہوں کسی جگہ پہ فرمایا اندور بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو کسی جگہ پہ فرمایا واہو واہ بے کل علیم اور وہی ہے ہر چیز کو جاننے والا کسی جگہ پہ فرمایا ان کا انت اللہ <الْغُيُور> بے شک تو ہی ہے غیبوں کا جاننے والا اور کسی جگہ پہ فرمایا شہادا جو چیزیں تم سے غائب ہیں یہ اللہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے جی اس سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی کوئی نہ تو پھر اللہ کیسے عالم الغیب ہوا ذہن میں رکھیے عالم الغیب شہادا جو اے مخلوق کے لوگوں اے لوگو جو چیزیں تم سے غائب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں میں سب کو برابر جانتا ہوں یہ مطلب ہے اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے یہاں عالم الغائب اللہ کس حساب سے ہے جو چیزیں کس سے غائب ہیں ما ما من الناس الناس عن جو چیزیں لوگوں سے غائب ہیں اللہ ان کو جانتا ہے کسی جگہ پہ فرمایا عالم الغبے والشهادات کسی جگہ پہ فرمایا وللہ وَلِ غیب السماوات والارض یعنی اللہ نے انداز بدل بدل کے اور دلائل بدل بدل کے کسی جگہ پہ الامل غیوب کسی جگہ پہ وہو اب بكل شیء علیم کسی جگہ پہ انه علیم بذات الصدور کسی جگہ پہ عالم الغیب والشهادات کسی جگہ پہ وللہ وَلِ غیب السما وللہ وَلِ غیب السماوات والارض یعنی مختلف انداز اختیار کر کے اللہ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے کائنات کے لوگوں ذرے سے, لے کر آفتاب تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک اور زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں تک اور پستیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک اور حشرات الارض سے لے کر حامل ارش تک اور سرا سے لے کر تک اور عدم سے لے کر وجود تک اور نیس سے لے کر ہس تک اور ازل سے لے کر ابدھ تک ہر چیز کو میں جانتا ہوں میرے سوا جاننے والا کوئی نہیں ہے ازل میں کیا ہوتا رہا ابدھ میں کیا ہوگا عدم میں کیا ہوتا رہا وجود میں آ کے کیا ہوگا جب چیز نیز تھی تو کیا تھا جب ہست ہو گئی تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ذرہ اللہ اکبر اللہ اکبر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اس کی ایک مثال دیتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے کہا انسان کیا ہے زمین کیا ہے آسمان کیا ہے سمندر کیا ہے سریا کیا ہے ماتحت سرا کیا ہے حشرات الارض کیا ہے حاملین ارش کیا ہے امام راضی کہتے ہیں اگر کوئی ریت کا ایک ذرہ جو طوفان نلو میں بچ گیا تھا جب نو علیہ السلام کا طوفان آیا اور ان کی کشتی پانی پہ چلنے لگی ریت کا ایک ذرہ اور مٹی کا ایک ذرہ اس طوفان نو میں باقی رہ گیا جب پانی خشک ہو گیا امام راضی کہتے ہیں پھر ہوا چلی اور جھکڑ چلا اور جکڑ نے اس ذرے کو اٹھایا اور کسی درخت کے پتے پہ لا کے ڈال دیا کتنی مدت اس درخت کے پتے پر وہ ذرہ پڑا رہا پھر بارش برسنے لگی اور اس بارش کے قطروں نے اس کو اس پتے سے ہٹا دیا اور پھر زمین پہ گرایا پھر زمین کا پانی چلنے لگا اور اس نے اس ذرے کو کسی سمندر میں جا کے ڈال دیا اور سمندر پھر چلنے لگا سمندر نے پھر اسے صحرا پہ ڈال دیا اور صحرا نے پھر اس ذرے کو اڑایا کسی مکان پہ ڈال دیا مکان سے نکلا تو کسی چھت پہ ڈال دیا امام راضی نے کہا حضرت نوح کے زمانے کے طوفان کا مٹی کا ایک ذرہ جو اس وقت موجود تھا اگر آج بھی وہ دنیا میں موجود ہے اللہ اس کو بھی بہتر جانتا وہ کہا رہا کس جگہ رہا اس نے کتنی حالتیں تبدیل کی ہیں اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کی وسعت ہے۔ جس کو اللہ فرماتے ہیں یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ مخلوق سے پہلے ہو چکا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور جو کچھ مخلوقات کے پیچھے ہونے والا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ قران اہل علم نے کہا عالم ما کانا و ما یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے سب کی حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ ہے اس مسئلے پر اللہ نے بہت زیادہ زور دیا غالباً اللہ دو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے میرے خیال میں ایک تو یقین نہیں یہی بات ہے دوسری میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے اللہ اس بات کو کیوں بیان کرتے ہیں ایک بات تو ہی اللہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں اور لوگوں مصیبتوں میں پکارو تو صرف مجھے پکارو اور لوگوں دہائیاں دو تو صرف میرے نام کی دو اور لوگوں دعائیں مانگو تو صرف میرے دربار میں مانگو اور لوگوں مصیبتوں میں تکلیفوں میں پکارو تو مجھے پکارو اس لیے کہ جو زبان سے تو الفاظ ادا کرتا ہے وہ تو رہے اپنی جگہ پہ میں تیرے دلوں کی دھڑکنیں بہتر جانتا ہوں میں تیرے دل کے راز جانتا ہوں میں تیرے دل کے بھید جانتا ہوں ہوں. میں سر سے واقف ہوں لہذا مجھے پکارو میرے نام کی نظر و نیاز دو میں تیرے حالات سے واقف ہوں ایک بات تو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے اور دوسری بات اللہ یہ بتانا چاہتے تھے او کلمہ پڑھنے والے میری ذات سے ڈرہ کر اگر تو چھپ کے بھی گناہ کرنا چاہتا ہے میں وہاں بھی تجھے دیکھتا ہوں. اللہ یہ اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ظاہر تو, تو گناہ نہیں کرتا لیکن بند کمروں میں جا کے جب تُو گناہ کرنے لگتا ہے تو, تُو کیا سمجھتا ہے کہ تُو میرے نظروں سے چھپ گئے نہیں واہ کل شعین علیم انلیم بات سدور عالم الغیب شادم الرا اخفى یعلم السر واخفى اس کا معنی میں نے کئی دفعہ کیا اور ہر دفعہ بندہ معنی کرتا ہے تو نیا سرور آتا ہے اللہ کا قران جو ہوا اللہ کی کتاب جو ہوئی اللہ تعالی فرماتے ہیں و انتجر بالقول و انتجر بالقول اے میرے بندے اگر تو زور سے بات کرے اگر تو زور سے بات کرے تو مجھے بلند آواز سے پکارے تو برابر ہے کیوں؟ انہو یعلم السر و اخفہ اللہ تعالی تو راز کو بھی جانتا ہے اور راز سے زیادہ مخفی چیز را میں راز سے بھی زیادہ پوشیدہ راز سے بھی زیادہ مخفی راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز میں اس کو بھی جانتا ہوں مفسرین کہتے ہیں کہ راز تو وہ ہوا جو بندے کے دل میں آیا اور ابھی زبان پہ نہیں آیا زبان پہ آ گیا تو وہ راز راز نہ رہا دوسرے کو بھی پتا چل گیا راز وہ ہوتا ہے جو بندے کو خود پتا ہو اور کسی کو بھی پتا نہ ہو ابھی تک دل کے اندر ہو ابھی تک وہ بات زبان پہ نہیں آئی اس کو عربی میں سر کہتے ہیں ہماری زبان میں راز کہتے ہیں یا ہماری زبان میں اس کو بھید کہہ دیتی ہیں سر راز اور بھید جو بندے کے دل میں ہو اور زبان پہ نہ آئے مولا یہ تو راز ہو گیا یہ اخفا کیا ہے راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز راز سے بھی زیادہ مخفی چیز جس کو تو جانتا ہے مولا یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا راز وہ ہوتا ہے جو تیرے دل کے اندر آ گیا. تجھے اس کا پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا اور پھر یا مجھے پتا ہے یا تجھے پتا ہے یہ سر ہو گیا یہ راز ہو گیا اور راز سے بھی مخفی چیز یہ ہے وہ راز وہ بھید وہ سر وہ سر راز جو آج تیرے دل میں نہیں آیا دس سال کے بعد آئے گا پندرہ سال کے بعد آئے گا بیس سال کے بعد آئے گا پچاس سال کے بعد تیرے دل میں آئے گا وہ بھید جو ابھی تک تیرے دل میں نہیں آیا بعد میں تیرے دل کے اندر آئے گا میں اس کو بھی اب جانتا ہوں ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک کائنات کے لوگوں عالم الغیب ہے تو صرف ہو اللہ ہے تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے تو صرف ہو اللہ ہے چنانچہ دیکھیے ایک جگہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس چیز کو بیان کرنے لگے ہیں سفر نمبر ہے تین سو چھیاسی تھوڑا سا آگے جائیے جی صورت کا نام ہے سورت سبا جی سفر نمبر ہے تین سو چھیاسی سفر نمبر تین سو چھیاسی بائیس وہاں پا ہے جی اور سورج سبا اور سورج سبا کی آیت نمبر دو جی آیت نمبر دو ہے جی مل گیا جی یا لم ما یا لے جرزے و ما یخرو جو منہا کیسا انداز ہے سمجھانے کا میں نے کہا نا کہ اللہ ہر جگہ پہ انداز بدل دیتے ہیں اپنے علم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے عجیب انداز اپنا لیا اللہ نے یا اللہ جانتا ہے ما یال جو فل ارضے ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں انہیں میں جانتا ہوں اب زمین میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں مردے بیج پانی یہ چیزیں زمین میں اندر جا رہی ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں انہیں جانتا ہوں بما یخرو جو مینا اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے زمین سے کیا نکلتا ہے اناج فصلیں نباتات پانی معدنیات خزانے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اور اناج باہر نکلا کوپلے باہر نکل بیج کا سینہ چیر دیا ایک دانے کو پہلے ایک کونپل میں پھر کونپل کو پھوڑ کے ایک دانے کے ساتھ سو دانے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ چیزیں زمین کے اندر اترتی ہیں وما یخرجو منہا اور جو چیزیں زمین سے باہر نکلتی ہیں وما ینزلو من السما میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو آسمان سے اترتی ہیں ملائکہ ہو گئے اپنے وقت پہ وحی ہو گئی کتابیں ہو گئی ملائکہ ہو گئے اسمان کا مینا اگر اوپر کا کر لیں ہر چیز جو سر کے اوپر عربی میں اس کو سما کہتے ہیں تو پھر بارش ہو گئی اولے ہو گئے برف ہو گئی اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی بارش برستی ہے اولے گرتے ہیں برف پڑتی ہے فرشتے اترتے ہیں وحی اترتی ہے کتابیں اترتی ہیں ہر چیز کو جانتا ہوں وہ ما یارو جو اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں کیا فرشتے اترے پھر فرشتے آسمان پہ چڑھ گئے ما یارو جو, جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں کیا انسان کے آمال امال سارے کس طرف جاتے ہیں وہ لہے یس سعد سارے کے سارے طیب قلمی میری طرف چڑھتے ہیں یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک پر عمل پیش ہوتے ہیں ہاں صبح شام نبی پاک پہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی سب سے پہلے یہ شیوں نے روایت گھڑی اصول کافی میں کہ اعمال جو ہیں وہ ہمارے اماموں پہ پیش ہوتے ہیں ہمارے بارہ اماموں پہ پیش ہوتے ہیں پہلے انہوں نے روایت گھڑی پھر خیر سے ہمارے سنیوں نے گھڑی کہ نبی پاک پہ مال پیش ہوتے ہیں یہ پہلے اللہ کے لیے ہیں, پیش نبی پاک پہ ہوتے ہیں اکل نو آتری اللہ کو کیا ہوگا تماشا بنا دیا علماء. نبی پاک پر امال پیش ہوتے ہیں نبی پاک پر امال پیش ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمِ طیب قرآن دیکھو قرآن دیکھو پھر صورت حود میں اللہ نے فرمایا یہ صورت حود میرے سامنے اور صورت حود کی آخری آیت ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ, اللہ کے لیے ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی کیا مطلب زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے وَإِلَيِّهِ امرو کلو یور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ال امرو کلو سارے کے سارے معاملے سارے کے سارے کام کس کی طرف لوٹتے ہیں وما یار و ماں یارو جو اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں اور وہ ہے رحم کرنے والا الغفور بخشنے والا اب آگے جائیے آگے اللہ نے ایک اور انداز اپنا لیا لیکن درمیان میں شاید کا ترجمہ کروں گا کال کا فرو کہتے ہیں کافر کال اللہ کا فرو کہتے ہیں کہتے ہیں کافر لاتا ساہ قیامت نہیں آئے گی مشرقین مکہ کہا کرتے تھے نا مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے وہ کہتے تھے یوں ہی یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی حساب کتاب ہوگا کہتے ہیں کافر لا تاتین السا. قیامت نہیں, نہیں, نہیں, نہیں آئے گی کل دے جواب میرے پیغمبر اب نبی پاک کی زبان سے جواب دلوایا اور بڑا خوبصورت جواب دلوایا بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھ کے بڑا خوبصورت جواب ہے دے میرے پیغمبر جواب بلا کیوں نہیں آئے گی تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی وہ ربی لتا تیم مجھے میرے رب کی قسم ہے ضرور آئے گی وَا ربی و ربی لتاتی تیم مجھے میرے رب کی کسم ہے دے جواب میرے پیغمبر کسم اٹھا کے ان کو یقین دلا دے جواب میرے پیغمبر کیوں نہیں آئے گی ضرور آئے گی وہ ربی لتا تی مجھے میرے رب کی کسم ہے لتا تیم قیامت ضرور آئے گی عالم الغیب میرا رب وہ ہے جو عالم الغیب بھی ہے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے عالم الغیب ہے جس رب کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ رب عالم الغیب ہے ذراتو ذرات لا یغب کیا میں نہ کریں گے نہیں غائب انہو اس اللہ سے مسکالو ذرات ایک ذرا برابر فسماوات آسمانوں میں ولافل ارضماوات آسمانوں میں, ولا فل عرض اور زمین میں اللہ سے کوئی غیب نہیں ذرا تینو میں اپنی زبان سے کہو آگے جو لفظ آ رہا اس سے بھی عجیب ہے ایک ذرہ برابر ایک ذرہ برابر اللہ سے آسمانوں میں زمین میں کوئی چیز غائب نہیں اللہ نے فرمایا ولا اصغرو منظال کا اور ذرہ تو پھر کچھ بڑا ہوتا ہے ذرے سے بھی کم چیز ولا اصغرو منزالے کا اور نہ کوئی کم اس ذرے سے ولا اکبرو اور نہ کوئی بڑی اس ذرے سے اللہ فی کتاب مبین مگر یہ ساری باتیں علم الہی میں موجود ہیں ہمارے پاس ہے ان کا علم ایک ذرہ آسمانوں میں اور زمین میں ایسا نہیں جس کو ہم نہ جانتے ہوں اور جگہ دیکھیے اس میں ایک اور انداز اپنایا گیا سفر نمبر تین سو بہتر ہے جی تھوڑا سا پیچھے آئے جی اور سورت کا نام سورت لکمان ہے جی سورت لکمان ہے جی لکمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں جی پہلی نصیح لا تو شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا شرکم و نظیم بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے کس کو کہہ رہے ہیں بیٹے کو کون حضرت لکمان پھر اللہ کا حق بتایا نا تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے لکمان تم اپنے بیٹے کو میرا حق بتا رہا ہے چل میں تیرے بیٹے کو تیرا حق بتا دیتا ہوں پھر اللہ نے درمیان میں تھوڑی سی بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کر دی اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو انہوں نے بڑی مصیبتوں کے ساتھ تمہیں پالا اور کوسا ہے ان کے احسانوں کا بدلہ تم اتار نہیں سکتے ہو درمیان میں اللہ نے بات کی پھر حضرت الکمان کی بات شروع ہو گئی حضرت لکمان کہتے ہیں آیت نمبر ہے جی سولہ لکمان کی آیت نمبر سولہ جی آخر میں تین سطروں پہ آ جائیے جی یا اے میرے پیارے بیٹے ان تکو مس کالا اگر ہو تری تیرا عمل اگر ہو تیرا عمل نیک یا بد کسی قسم کا عمل ہو تیرا انا انت کو بے شک اگر تیرا عمل ہو مس کالا ہبت ایک رائی کے دانے کے برابر رائی کا دانا کیا ہوتا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تیرا کوئی عمل ہو اور رائی کا دانا جو ہے فتح وہ رائی کا دانا ہو کسی پتھر میں وہ رائی کا دانا ہو وہ تیرا عمل وہ تیرا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ دانا ہو کسی پتھر میں یا وہ رائی کا دانا ہو آسمانوں میں کیا کہنا چاہتی ہیں اللہ اللہ کہنا چاہتی ہیں وہ رائی کا ایک دانا پتھر جیسی سخت چیز میں ہو آفس سماوات یا آسمانوں جیسی دور چیز میں ہو اور فل ارضے یا زمین جیسی اندھیری چیز میں ہو تین چیزیں گندی پتھر ایک آسمان دو زمین تین مطلب کیا ہے وہ رائی کا دانا پتھر جیسی سخت چیز میں ہو آسمان جیسی دور چیز میں ہو یا زمین جیسی اندھیری چیز میں ہو یا تے ہو اللہ کو بھی قیامت کے دن تیرے سامنے لا کے کھڑا کرے یا تے اللہ ذرے کو سامنے لے کے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین بھی ہے لوگوں کے اعمال سے خبردار بھی اللہ نے انداز بدل بدل کے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور لوگوں عالم الغیب ہوں تو صرف میں ہوں لہذا غائبانہ پکار بھی میری کرو اور نظر و نیاز بھی میرے نام اب میں کتنی باتیں گنتا چلا جاؤں اگر یہ گنتا چلا جاؤں گا تو پھر یہ تو بڑی لمبی ایک بحث ہوتی چلی جائے گی اصل مقصد سے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے صرف ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا منفی رنگ اللہ نے دونوں رنگ اپنا مثبت بھی اور منفی بھی لیکن جب تک منفی رنگ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک مسئلہ نکھرے گا بھی نہیں یہی صورت لکمان ہے جی اگلے ورک پہ چلیے جی صفحہ تین جی صرف ایک ورق پر اتلیجئے جی تین جی اور آخری آیت ہے جی سورت لکمان کی بالکل نیچے صفے کے آجائیے جی سورت لکمان کی آخری آیت ہے جی ان اللہ اندہو علم الساہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم انہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وَيُنزل اور وہی اتارتا ہے بارش کو اس کے سوا بارش کے اترنے کا علم کسی کو نہیں کون سے دن آئے گی سکنٹ ہوگا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا کتنے کترے گریں گے کتنے کترے گریں گے اس کے ساتھ اولے بھی پڑیں گے یا اولے ساتھ نہیں پڑیں گے پھر بارش مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی اس بارش کا کلی محیط مفصل تفصیلی اور کامل علم صرف اور صرف کس کو ہے اللہ کو یہ سمجھ لیجیے مت کے آپ کے ذہن میں آئے جی محکمہ پہ پہ اولے ہوں گے اولوں کی تعداد کیا ہوگی کتنی دیر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ برستی رہے گی وہ مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی یہ کلی اور محیط بارش کا علم اللہ کے سوا کو نہیں اور جانتا ہے جو کچھ مادش پا رہا ہے یا لڑکی نہ صرف اتنا نہیں بھائی لڑکا ہے یا لڑکی مذکر ہے یا صرف اتنا جانتا ہے نہ بلکہ جاننے کا مطلب یہ لڑکا ہے یا لڑکی, لڑکی, لڑکی, لڑکی ہے سالم کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا شادی کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا تو بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے دنیا میں زندگی کتنی گزارے گا عمر کتنی پائے گا کس طرح مرے گا کس مرض میں مرے گا کب مرے گا کیسے موت واقع ہوگی یہ کلی اور محیط اس کا صرف اور صرف کس کو ہے ما جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں وما تدری نفسن ماضا تک سب و غدا اور کوئی جی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا کوئی جی نہیں جانتا کوئی فرشتہ کوئی کوئی کوئی کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی پیر کوئی نیک کوئی بد کوئی نجومی کوئی نجومی کوئی کاہن نہیں جانتا نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی دف بجا رہی ہیں بخاری کی روایت ہے ایک شادی کا گھرانہ ہے بچیاں دف بجاتی ہیں بدر کے غازیوں کا ذکر کرتی ہیں بدر کے شہیدوں کا ذکر کرتی ہیں مجاہدوں کے تذکرے کرتی ہیں کہ نبی پاک تشریف لے آئے اس گھر کے اندر بچیوں نے آپ کو دیکھا تو بچیوں نے ترانے کا موضوع بدل دیا ایک بچی بولی اس نے کہا فی نانبی یا لم ما فی غدن فی نا نبی علم و معافی ہمارے اندر ایک ایسا پیغمبر موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے چھوٹی سی بچی جس کو دف بجانے کی بھی شریعت نے اجازت دی جس کو نغمہ گانے کی بھی شریعت نے اجازت دے دی نابالگا چھوٹی سی بچی وہ یہ جملے کہنے لگی نبی پاک اس کے قریب آئے آپ نے فرمایا بیٹا اس جملے کو کہنا چھوڑ دو وہی جملے کہو جو پہلے کہہ رہی تھی اس لیے کہ کل کی بات میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ بخاری کی روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے اور ام المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور میری ماں کہتی ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور حضرت عائشہ کا کال بخاری کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کا کی بات جانتے ہیں وہ نبی پاک پر بہتان بانتا उठाइए بخاری حضرت عائشہ کا قول اس میں موجود ہے حضرت عائشہ نے کہا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں وہ بہتان بانتا ہے پھر حضرت عائشہ نے قرآن کی ایت پڑھی او تم نے قران نہیں پڑھا کلا یعلم من في السماوات وللغیب الا اللہ وما يشعرون ایانا یبصول ما تدری <تصفح> نفس ماذا تکسب غدا کوئی نفس نہیں جانتا وہ کل کرے گا وما تدری نفسن بے تموت اور کوئی جی نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا کیسے کیسے کیسے مرے موت نہیں جانتا ہاج ہلسا کتنی چیزیں ہو گئی بولیے بولیے ان کو کیا کہتے ہیں علوم خمسا خمسا خمسا خمسا خمسا اس کا نام ہے علومے ابن عباس کہتے ہیں علوم الخمسا لا لا یا لم مرسل ولا و مکرب یہ پانچ چیزیں ہیں نہ ان کو کوئی بھیجا ہوا نبی جانتا ہے نہ کوئی مکرب فرشتہ جانتا ہے جو آدمی دعویٰ کرتا ہے ان پانچ چیزوں کے علم کا کسی کے متعلق وہ کافر ہو گیا قرآن اس لیے کہ اس نے عقیدہ کس کے خلاف اپنا لیا قرآن کے خلاف اپنا لیا یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا چنانچہ امین آئے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی کالے بال چمکیلے بال اور انتہائی صاف لباس انسانی شکل میں آ گئے. نبی پاک کے سامنے بیٹھ گئے صحابہ حیران بے بندہ مدینے دا بھی نہیں لگتا بندہ مدینے کا بھی نہیں لگتا اور سفر کے آثار بھی کوئی نہیں, نہیں. گردوں کو باہر کوئی نہیں دہڑی کے بال صاف ہیں کپڑے بالکل سفید ہیں بندہ مدینے کا نہیں نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر جس طرح تیات میں بندہ بیٹھ جاتا ہے بیٹھ گیا اور کہتا ہے ملی مانو یا رسول اللہ ملی مانو یا رسول اللہ ایمان کس کا نام ہے آپ نے فرمایا ان ان چیزوں کو ماننا سن کے کہتا ہے صدقتا آپ نے سچ کہا صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے کہتا ہے مل اسلام ہو یا رسول اللہ اسلام کس کا نام ہے آپ نے فرمایا یہ یہ کچھ کرنا اس نے کہا صدقتا آپ نے سچ کہا کہتا ہے مل احسان یا رسول اللہ اخلاص کس کا نام ہے نیکی کس کا نام ہے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کار جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اور اگر تُو اللہ کو نہیں دیکھ رہا اتنا خیال تے کر اللہ تنویک رہا اتنا خیال تو کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہتا ہے صدقتا پھر چوتھا سوال کرتا ہے وہ بندہ ذہن میں رکھیے ابھی تک صحابہ کو بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے اور نبی پاک کو بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے جائیے اس کے بعد نبی پاک نے صحابہ سے اس سکھا اور دیکھو یہ بندہ کون تھا باہر نکل کے جاؤ دیکھو یہ کون تھا صحابہ باہر گئے تو بندے کا نشان ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا ہو یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تعلیم دے گیا ہے کہ سوال کرنا ہو تو اس میں ادب کے یہ تقاضے ہوتی ہیں اس طرح سوال کرنے چاہیے پیار سے محبت سے اس طرح تمیز سے سوال کرنے چاہیے تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا نبی پاک کی وفات سے ایک مہینے پہلے کی بات ہے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے ابھی تک خود نبی پاک کو پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے آپ اسے ایک دیحاتی ایک آپاتی آدمی سمجھ کے جواب دے رہے ہیں جبریل نے چوتھا سوال کیا جبریل کہتا متسا تو یا رسول اللہ متساتو یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی نبی پاک نے فرمایا مل مسول والا بے آلمل جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی مجھ سے وہ سائل سے زیادہ <inental> نہیں جانتا یعنی تجھے بھی پتا نہیں مجھے بھی پتا نہیں ہمارے یار کہتے ہیں نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ تھا تین بھی پتا تھے میں نے بھی پتا یعنی سائل مصول جو ہے جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ مانا تو تم تب کرو جب یہ پہلے ثابت کرو کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھی تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہے پھر شیخ عبدالحق محدث محدس دلوی نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے منوت منوت برابر در من برابر او میں اور دونوں برابر ہیں اس کے نہ جاننے میں ایک جواب دوسرا جواب سنیے نبی پاک نے فرمایا مل مسلم جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یہ کہنے کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی سورت الکمان کی ان اللہ اندہو المصا و و سوال میرا یہ ہے اگر نبی پاک یہی کہنا چاہتے تھے بے تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں تو پھر اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی یہ آیت آپ نے کیوں تلاوت کی اس بندے کے سامنے کہ تو اور میں دونوں نہیں جانتے کیوں قرآن نے جو کہہ دیا ان اللہ اندہ کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے میں نے غالبا ایت الکرسی کے درس دیتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ علم غیب کا مسئلہ بیان کیا تھا سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالی کہتے ہیں ان الساعتات ایتن بے شک قیامت آنے والی ہے اقاد اوفيها اقاد اوفيها میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں اکادو اخفیہا میں اللہ اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں اکادو عربی میں استعمال ہوئے اکادو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس کا معنی کرتے ہیں ذرا سنیے اور سر دھنیے صحابی کیا معنی کر رہا ہے اکادو اخفیہا کا ابن عباس معنی کرتے ہیں اکادو اخفیہا ان نفسی ان پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں اتنا مخفی اتنا مخفی اتنا مخفی اتنا مخفی اگر میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا میں اپنے سے بھی چھپا لیتا ہوں اکادی میں اپنے سے بھی اس کو چھپا لیتا لیکن کیا کروں اپنے سے اس کو چھپا نہیں سکتا چنانچے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ تفسیر مدارک میں موجود ہے ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا منصور اس کو خواب آیا اور خواب میں اسرائیل مل گئے خواب میں اسرائیل مل گئے ظاہر بات ہے کسی بندے کو خواب میں اسرائیل مل جائے تو اس نے یہی پوچھنا ہے میں میری زندگی کینڈی ساری ہے میری زندگی منصور کہتا ہے ملک موت ہو روئے قبض کرتے ہو میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے اور ملک الموت نے پانچ انگلیوں کا یوں اشارہ کر دیا یوں پنجے کا اشارہ کر دیا بہت پریشان ہوئے منصور صاحب صبح اٹھے تو محبرین کو بلایا علماء کو بلایا کسی علماء نے کہا بھی پانچ سال رہ گئے کیا ہے پی حکومت میں پھر اللہ اللہ کرتا اگر پانچ سال یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا موت دا وقت اللہ نے نہیں د اللہ بتا دے پانچ سال کے بعد تو بندہ سارے کام دنیا کے چھوڑ دے دوسرا محبت آیا اس نے کہا پانچ مہینے پانچ مہینے وہ اشارہ کر رہا تھا پانچ ہفتے کبھی کسی نے تعبیر دے دی امام اعظم امام منیفر رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا منصور اگرچہ آپ کا مخالف تھا منصور اگرچہ آپ کا مخالف تھا اور مخالفت بھی اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا چیف جسٹس کا پورے ملک کا امام ابو عنیفر رحمت اللہ علیہ کو اور امام صاحب کہتے تھے میں اس قابل ہوں. نہیں امام صاحب کا خیال یہ تھا یہ ہم سے غلط فیصلے کروائیں گے اور میں غلط فیصلے نہیں کروں گا تو مجرم بن جاؤں گا امام صاحب نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں میں سودے کے قابل نہیں ہوں تو منسور کہتے تم جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو امام صاحب نے فرمایا اب تو تم نے بھی خود تسلیم کر لیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں جھوٹا بندہ کیسے جج بن سکتا ہے قبول نہیں کروں میں ڈال دیا کسی نے امام صاحب کو بتایا منصور کو خواب آیا اسرائیل ملے اس نے زندگی اور موت کے متعلق پوچھا اس نے پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا اب محبت طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سال کوئی پانچ مہینے کوئی پانچ ہفتے امام ابو حنیفہ فرحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا منصور کو کہو نہ پانچ سال نہ پانچ مہینے نہ پانچ ہفتے نہ پانچ دن اسرائیل پانچ انگلیوں کا اشارہ کر کے تجھے بتانا چاہتا تھا تیری موت ان پانچ چیزوں کے اندر ہے جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جان اللہ یہ تفسیر مدارک نے لکھا یہ سارا واقعہ امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تفسیر مدارک نے لکھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہر چیز کا کلی اور مکمل علم وہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اب تھوڑا سا رنگ منفی اختیار کریں منفی رنگ تھوڑا سا اختیار کریں تاکہ مسئلہ بالکل نکھر جائے جو اللہ نے قرآن پاک میں منفی رنگ اختیار کی ہے اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی ولی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 بے شو نا بے شعین اللہ فرماتی ہے ایک حقیر سی چیز معمولی چیز ایک ذرہ ایک مکھی ایک کیڑی ایک مچھر سارے درخت نہیں درخت ایک پتا